من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذله وين ما سقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله فضربت عليهم لاری کبھی نو فور حق لائی کبھی اللہ تبارک <تصفح> و تعالیٰ نے یہودیوں پر نازل ہونے والی خاص ذلت اور مسکنت جو ہے اس کا بیان فرمایا اور ساتھ ان کے تین گناہوں کو بیان فرمایا ان کے جو بہت بڑے جرم تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عیسایہ مبارکہ کے اندر واضح کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا دور علیہم علیہ الزلہ فرمایا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے یہ جیسے مکان پرانے آپ نے دیکھوں گے مٹی والے بناتے تھے اس کے اوپر گاڑے کے ساتھ لپائی کرتے تھے دوری بد کا ایک معنی جو ہے وہ لپائی کرنا تھوپ دینا اللہ و تبارکار فرمایا کہ ان پر ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے اور فرمایا کہ ما سوقفو یہ جہاں بھی رہیں گے یہ زلیلی رہیں گے ہاں دو صورتیں ہیں اللہ بابل اللہ حبلس یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیں اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کر لیں ایمان لے آئیں کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں تو بچ سکتے ہیں یا پھر وہ حبل المن سے لوگوں میں سے کسی کا سہارا لے لیں لوگوں میں سے کسی کا ناس رب تبارک و تعالیٰ نے مت فرمایا وہ اہل ایمان کا سہارا لے لیں یعنی اہل ایمان کے ساتھ یہ سلح کر لیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے خراجی بن کے رہیں گے ضمی بن کے رہیں گے مسلمانوں کی حکومت میں رہیں تو پھر ان کے جتنے بھی بوڑھے ہوں گے لوگ ان کی عورتیں ہوں گی وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے یہاں تک کہ ان کے وہ لوگ جو عبادت خانوں میں پڑے ہوں گے انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا وہ بھی سکون کے ساتھ پڑے رہیں گے ان کے علاوہ جو لوگ ہوں گے یعنی کہ جو لڑائی کے قابل ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا جائے گا ٹیکس دے کے وہ بھی امن کے ساتھ ہی رہیں گے یہ آہل ایمان کے ساتھ سلاح کر لیں یا پھر کافروں میں سے کسی کے ساتھ صلح کر لیں جیسے آج یہ انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ صلح کر کے اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ کائم کیا ہے وہیں سے بیٹھے بدباشی کر رہے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی بلکہ رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ اس ضلعت سے بچ سکتے ہیں وہ بھی وقتی طور پر کلی طور پر بچ سکتے ہیں ایمان لے آئے قلمہ پڑھ لیں رسول اللہ علیہ کا تو رسول اللہ سلام کے غلاموں جیسے ہو جائیں گے یہ بھی بحبل من اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں تو رب ربطع کی رسی کو تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایمان لے لیں کلمہ پڑھ لیں اس ذلت سے بچ سکتے ہیں ہمارے بحاب المن النا سے یا پھر یہ لوگوں میں سے کسی کا سہارا لے لیں لوگوں میں سے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں سلو کر لیں اعلی ایمان کے ساتھ سلح کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جناب ضمی بن کے رہے تو یہ ان کا خون بچ جائے گا مال بچ جائے گا ہر چیز بچ جائے گی اب ابھی انہوں نے پھر کافروں کے ساتھ سلو کر لی نسرانیوں کے ساتھ آج بھی نسرانی جو ہے ان کے پیچھے کڑیں اگر نسرانی جو ہے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں تو یہ سارے کے سارے ایک دم سے پہلے ایک منٹ سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سارے کا سارا فنا اور تباہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا لہٰذا عیسائے مبارکہ کو لے کر اسرائیل جیسی حکومت کا قائم ہونا جو ہے وہ عیسائے مبارکہ پر کسی طرح کی کوئی زد نہیں پڑتی ربتبارک کو تعالیٰ نے واضح طور پر پہلے بیان فرما دیا تھا اگر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب میں لوٹے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب جو ہے وہ ان پر نازل ہوا ہے یہ مغدوب علیہم ہیں ہر نماز میں کھڑے ہو کر ہم یہی پڑھتے ہیں بولا انامتا علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے, راستے پر چلا غیر المقوب علیہم اللہ علیہ جن پر تیرا غزب ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا نماز میں کھڑے ہو کے ہم یہ کیا رہے ہوتے ہیں وہ مغدوب علیہم کون ہے وہ یہ عدین وہ کون ہیں وہ یہودی ہیں جنہوں نے کرام مساد السلام کا قتل کیا اور وہ بینا حق قتل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا کھلے بندو انکار کیا جی وہ لوگ ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ دعا تلقین فرمائی کہ ہر نماز میں کھڑا ہو یہ دعا مانگ بولا یہودیوں کے راستے سے مجھے بچا اب بندہ وہی بندہ نماز میں کھڑا ہو یہ کہے کہ مولا یہودیوں کے راستے سے مجھے بچا نماز پڑھتے ساتھ ہی کہ یہودی تو بڑا ترقی یافتہ ہے بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کو پلید ہوگا پھر ہاں جی آج بھی ٹی وی بیٹھے اینکر زلیل جو ہیں وہ ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جی وہاں تو اتنی یونیورسٹیاں ہیں وہاں تو یہ ہے جو وہاں ہے تو فلاں تو فلاں دھماکہ ہے فلاں یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں تو میں نماز کیا پڑھی ہے سورف فاتحہ کو نہیں سمجھا باقی قرآن تو ابھی پڑھا ہے ام کتاب کی ہوا تک نہیں لگی تمہیں آگے پھر کیسے جاؤ گے تم غیر المقوب علیہم اللہ دو سے بچنے کا حکم دیا گیا رفتبار کوال نے جو ہمیں تعلیم فرمائی نہ دعا غیر المقوب علیہم جن پر غضب ہوئے ان کے راستے سے بچا بل الدعالین جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہیں وہ نصرانی ہیں جو مقدوبل ہیں وہ یہودی ہیں ان دونوں کے راستے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور آج ہم کس کس مقام پہ کھڑے ہیں نعوذ باللہ نوزال آج ہمارے دماغوں میں ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں پر جن کی محبت چھائی ہوئی ہے وہ یہید دو گروہ ہے یا نہیں ایسا آج ہماری وضع قطع کو دیکھ لیں ہماری تہذیب کو دیکھ لیں ہمارے رات دن کی چلن کو دیکھ لیں کیا چیز ہے ہم نے جو ان کی چھوڑ رکھی ہے یار ان کی تہذیب ابھی نوزب اللہ میں سعودی کے اندر ریاض کے اندر جد کے اندر مختلف شہروں کے اندر وہ ہیلووین جو ان کا ایک تہوار ہے ڈرونی شکلیں بنا کر وہ مناتے رہے اور کھلے عام جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر آ ہیں وہاں پہ سعودی میں اور یہاں پہ جناب اپریل پھول آتا ہے تو یہ مناتے ہیں پاکستانی مارے پوری دنیا کے مسلمان منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے آئے تو یہ مناتے ہیں کرسمس آئے تو یہ بڑے بڑے بینر اور فلیکس لگا رہے ہوتے ہیں بے مبارک ہو آپ کو ہم بھی آپ کے ساتھ کے ہی ہیں ایمان اور تہذیب کا جو رب تبارک و تعالی نے جو فرق رکھا ہے یا نہیں اس کی بھی کوئی قدر ہے یا نہیں ربت بارک وکل سے تو سامنے تو ایک ایک بات میں فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو روزہ نا میں وہ ایک دن کا رکھتے ہیں تم ایک دن کا اور ملا کے دو دن کا رکھو تاکہ کوئی یہ نہ ہو تمہیں سمجھے تم بھی یہودی ہو بتائیں کتنے سارے آکام ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح <سلام> اتنے سارے آئی کہ تو ایسے ان ایک ایک ان کے ساتھ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا مخالفت کرنے کا مخالفت کا حکم دیا ایک ایک لمحے پر ایک ایک موقع پر حکم دیا اقلیہ صاحۃ السلام تشریف لے جا رہے نا مدینہ شریف میں حضور آئے مکہ سے عاکل السلام نے یہودیوں سے پوچھا روزہ رکھتے تم خیر ہے <تصفح> انہوں نے کہا جی اس دن فرعون کا رقو تھا اور مو علیہ السلام کو رب نے نجات دی تھی اسی خوشی میں رکھتے ہیں آکلیہ السّلام حق و بے موسا موس علیہ السلام کے زیادہ سگے تو ہمیں زیادہ حقدار تو ہمیں موس علی علیہ السلام کے آپ نے فرمایا کہ میرے سے تم بھی روزہ رکھو لیکن یہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو ہو گئی نا مخالفت یہ نہیں ہوئی بتائیں بھائی پھر آج جہاں ایک بات میں مخالفت کہو حکم میں وہاں آج ایک ایک بات میں موافت پائی جا رہی ہے کریما کلسا تو شام ارشا فرمایا کہ تم یہود سارا کی پیروی ایسے کرو گے ہزب نہ جیسے جوتے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا ایسے میں تم بھی برابر ہو جاؤ گے آج ایک طرح مسلمان کھڑا کر دیں ایک طرح یہودی اور نسرانی کو کھڑا کر دیں ہے ان میں فرق معلوم ہو فرق نہیں کر سکیں گے کہ ان میں مسلمان کون ہے اور یہودی کون اور نسرانی کون ہے آپ کس کو سلام کریں اور کس کی طرف سے دیکھ کے منہ پرے کر رہے کو نہیں چلے گا لگا سکتے ہیں, کہ آج ہم کس جگہ پر ہیں؟ وہ جو ذلت اور مسکنت یہود پر تھی اللہ رب آج وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں جو ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کی گئی جی تھی آج وہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر کوئی مرکز نہیں ہے پوری دنیا کے اندر مرکز نہیں اور آج وہ نام نہاد مرکز ہوا اسی وہ بھی انہیں کے لیے کام کرتا ہے یہ تو نسارہ کے لیے کام کرتا اتنے سارے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو بلا کر معاہدہ ابراہیمی کروایا جا رہا ہے کن کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ نصرانیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کا ان تینوں کا آپس میں معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ امام المبیا کا بھی منکر رہے عیسی علیہ السلام کا بھی منکر رہے لیکن مسلمانوں سے اتحاد ہو جائے نصرانی جو ہے وہ میرے آکلیہ سلام کی نبوت اور ختم نبوت کا بھی منکر رہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ اتفاق ہو جائے کس پر جا کر ابراہیم علیہ السلام پر جا کر کہ ہم ان کی اولادیں ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں تو امام علمبیاسام کے سارے منکر رہے ہیں پھر میرا اتحاد ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ جو مشاورتیں جو نام ہیں مولوی وہ سارے جمع ہوئے اجلاس کی نگرانی ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی بتائیں زیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں میں جناب مسلمانوں اور یہودا کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اور وہ بھی اتحاد سیاسی نہیں مذہبی مذہبی کیا ملائیں گے کیا دیں گے ہمیں اور کیا ہم سے لیں گے یہودی بتائیں بھائی اپنی مذہب کی کیا چیز ہمیں دیں گے اور ہماری مذہب کی کیا چیزیں لیں گے یہ کون سے ایسے پاگل لوگ ہیں جو ان کے سامنے ادا کرنے جا رہے ہیں یار نوزال ربت بارک و تارا نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ذالک بی انہم ان کانو یق ان کے جرموں کو بیان کیا بے بی ان کانو بی آیات اللہ ان کا پہلا جرم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ربط آلہ کی آیتوں کا انکار کیا رب کی آیتوں کو انکار کیا نوزب اللہ منظال پڑھ پڑھ کے لڑکیاں پڑھ پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں نوزوالک رب کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں رب تال آیتوں کو انکار کر رہے ہیں سر عام انکار کر رہے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہمارا تو بلیو ہی نہیں ہے اس پر آج کتنے نوزب اللہ منظال کل مجھے پتا چلا ایک مولوی ہے وہ ہندو ہو گئے مولوی ہندو ہو گئے وہ تو کھلے بند ہوا ہے اس کے علاوہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو جناب آئے دن قرآن کریم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار کیے جا رہے ہیں کوئی بھی حکم ربی پڑھ کے سنا کہتا ہیں میں تو نہیں مانتا اسے میں نہیں مانتا سیدھا کہہ دیتے ہیں بتائیں وہ جو انکار وہاں تھا وہ یہاں نہیں ہے یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے آکل ایسا تو کی امت جو ہے ٹوٹلی طور پر کبھی بھی برباد نہیں ہوگی طور پر امت جو ہے وہ راہ حق سے نہیں ہٹے گی ایک گروہ ہی کیوں نہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں جی ویکت رو لمبیا بغیر حق, حق میں انہوں نے امبیا کو نہ حق قتل کیا یہ زین میں رہے امبیا میں سے کسی ایک کا بھی قتل جو ہے وہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو نبی رب, نبی جو ہے رب تعلیم کے نمائندہ بن کر آتے ہیں نا رفتبار کو تعالیٰ کا نمائندہ بن کر نبی آئے اور رفتبار کو تعالیٰ کا نائب بن کر نبی آئے اور اس کا قتل حق ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں زمین آسمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے نبی کا قتل حق ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ربط جب قتل حق ہے ہی نہیں تو پھر نہ حق کا مطلب کیا یہ کیوں فرمایا رتبار کو تعالیٰ نے نہ حق قتل کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس عمل کی شدت کو کو کو مزید بیان بیان کرنے کے کے کے کے نے نہ حق یہ ان اس اس میں پیدا شانے تھے بات بھی نہیں مانتے تھے یہ اور آگے فرمایا من ظالق یہ ان کے جرائم ہے جی جو آج کسی حد تک ہمارے لوگوں میں بھی آ چکے ہیں یہ آئے انہی لوگوں میں جن کی طبیعت یہودیوں والی جن کے مزاج یہودیوں والے ہیں جنہیں یہودیوں کی جناب رین سہن اچھا لگتا ہے جنہیں یہودیوں کا لباس اچھا لگتا ہے جنہیں یہودیوں جیسی شکلیں بنانی اچھی لگتی ہیں جنہیں ان کا کردار اچھا لگتا ہے جنہیں نوزود اللہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود الصارہ امن والے لگتے ہیں جنہیں مسلمانوں کے مقابلے میں یہود نسارہ قرآن کے سمجھ والے قرآن کے عمل کرنے والے لگتے ہیں بتائیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ زلیل ہیں وہ رسوا ہیں وہ جناب دنیا آفرت میں زلیل ہونے والے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا آفرت میں ایک اور نصرانی جو ہیں وہی عزت والے ہیں اللہ تبارک وطالع نے ارشاہ جی سبحان اللہ یہ کل بھی بیان ہوا تھا مسئلہ آج پھر آیا مبارکہ جو ہے ربت بارک وطالع نے مزید فرمایا ربتبارک وطالع نے فرمایا یہ سارے ایسے نہیں یہ سارے ایک جیسے, جیسے نہیں, نہیں. نہیں ہیں. مینا کتاب اہل کتاب میں سے امت قائمہ ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر کھڑا ہونے والا ہے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر کھڑا ہونے والا ہے یتنون اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کب آنا اللہ رات کے وقت میں کیونکہ دن کے وقت میں تو منافق بھی کر لیتے تھے منافقوں کا جو پہلا ٹولا پہلی کھیپ جو منافقوں کی آئی تھی نا مدینے میں وہ یہودی تھے وہ کون تھے یہودی تھے اور یہ گروہ جو ہے نا یہ قیامت تک رہے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی ونڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عقل علیہ السلام ہی تھے جو علیہ السلام وحی کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے ذریعے فرماتے تھے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافع ہے, ہے ہم وہ کسی کو یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر یہ بندہ منافق ہے یہ نہیں سمجھ آئے ہم پہ وہی تھوڑی آتی تو ہم پھر کیسے کہیں گے سمجھایا نا مسئلہ ہاں ہمارے یہاں صرف دو ہی گروہ پائے جاتے ہیں یا مومنوں کا یا کافروں کا کا یا پھر کافروں کا right ایک گروہ جو ہے وہ بہت بڑا پایا جاتا ہے جو رفت بارک وطالعہ کے دین کو مانے بھی لیکن ساتھ ساتھ دین کی کسی کسی بات کا انکار بھی کرے وہ زندی ہیں وہ کیا ہے وہ زندیق ہیں آتے یہ بھی کافروں کے ہی تحت ہیں حکم ان کا تھوڑا سا کافروں سے بھی سخت ہے مرتد سے بھی زیادہ سخت حکم میں اس کا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر میں ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں آنا اللہ صبح اللہ منافق جو ہوتے ہیں نا وہ تو دن کو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں پتو کی کہ ایک بندہ تھا وہ مرد ہو گیا تھا رب تعلیٰ کے وجود کا منکر ہو گیا تھا اس نے خود بیان کیا میں نے یہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو پروفیسر تھا وہ, وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھتا رہتا ہوں فوت کی ہو جائے وہاں چلا جاتا ہوں جنازے میں شریک ہو جاتا ہوں تاکہ گھر میں کوئی عزت رہے فکر کہتا ہے کہ وگرنا جو ہے نا مجھے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں دادا لگا ایک دوست تھے شاید یاد ہو یہاں پہ بیٹھتے تھے شہباز صاحب <تصح> انہوں نے بھی اپنے علاقے ساٹھ ہی کا کا. کہ سے زیادہ بندے اپنے ساتھ لگا لیے لی جو اسی ذہن کے سارے, سارے رب تعالی کے, وجود کے منکر ہو چکے مانتے نہیں ربت بار کو اللہ تبارک را جی دیکھیں یتلون آیات اللہ عنا الما کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیتوں کی تجاوت کرتے ہیں وہ ہم نس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سعیدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سعیدے کرتے ہیں کیا اخلاص ہے یار ان میں ہے کاش کہ یہ ہمیں بھی مل جائے راتوں کو اٹھ کے یار زیادہ نہیں تو کم از کم دو نفل ہی پڑھ لیں دو نفل ہی پڑھ لیں یار رات کو آج کل تو رات بھی بڑی لمبی چوڑی ہوگی گئی نو گھنٹے دس دس گھنٹے کی رات ہو گئی ہے یا نہیں ایسا تو پھر رات کو اٹھنا نماز فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیں بیس منٹ بندہ پہلے اٹھ جائے وضو کرے اور دو نفل پڑھ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ کا انداز دیکھیں اصلاح کا بھی اور کسی سے تعارف کا بھی اخلیٰ فلانا بندہ تو چنگا ہے اچھا بندہ ہے اگر تجربہ پڑھے تو سبحان اللہ یہ بات جب اس بندے تک پہنچی نہ تو اس نے پھر تجرب شروع کر دیا آج ہم بھی تو یار کوشش کریں نہ کب دو نفری پڑھ لیں زیادہ نہیں پڑھے بزرگ فرماتے ہیں شیخ عبداللہ قبرص کے بزرگ تھے یہ ترکی کے ساتھ علاقہ پڑتا ہے وہ فرماتے تھے کہ یار کو بندہ فجر کے چائے پی لے اٹھ جائے فجر سے پہلے تجد کے وقت میں کہتے چلو کم از کم اس لائن میں تو کھڑا ہو جائے گا نا جو لائن مانگنے والوں کی ہے مانگے نہ ہی بیٹھا ہوگا پھر بھی سیرا بتا فرما دے گا چلو بیٹھا تو ہے نا اٹھ کے <سجل> کیونکہ لائن لگی ہوتی نا جب کئی لوگ مانگ رہتے چاچا مینو دیں چاچا مینو دیں اور کچھ جو ہوتے وہ مانگ نہیں رہتے لائن میں تو ہو گئے نا لیکن دینے والا اسے تو دے گا نا یہاں دینے والا دے دیتا ہے اسے بغیر مانگے تو وہ تو خالق اور مالک ہے جو خود بیٹھا الا خود رفتار کو بالا الاان کرے رزوانہ بلا نا اور وہ بھی تاجد کے وقت ہے کہ ہے کو مانگنے والا تو دے دوں اسے نا کسی اور وقت میں رب رفتالی کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا یہی وقت ہے ہے جب اعلان ہوتا رب کی طرف سے مانگو کیا مانگتے ہیں یار تھوڑا سا اٹھ جایا کریں کوشش کریں دو نفل پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ و تبارک وطالعہ رشا فرمایا جی دیکھیں اب یہ انہی اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو یعنی یہودیوں میں سے ایمان لائے جیسے عبداللہ السلام کا بھی ذکر ہوا یہودیوں میں سے ایمان لائے اور انہیں پھر کیا کیا ایک تو رات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی اور سیدے کی رفت بار کو اللہ پر ایمان لاتے ہیں الاخر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہاں مرون بال معروف اور نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں وہی سارے اون فل خیراتے اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے لیکن آج ہم, ہم باقی سارے کاموں میں فاسٹ بولر ہوتے ہیں لیکن جب بات ہے نیکی کی تو وہاں پیچھے پاؤں کھیل سکتے ہیں ہمارے है है है یہ انتہائی غلط بات ہے یہ رویہ جو ہے نا یہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سستی ہو نیکی کے کام جہاں بھی آئے نا اسے کوشش کی جائے کہ جلدی سے جلدی کیا جائے, جائے یہ سارے انہیں مسارت سے بنائی ہے مسارت کہتے ہیں باہم مقابلے کے ساتھ کسی کام کو کرنا جلدی کرتے ہوئے دو بندے کریم اکل سامنے بار ہاں فرمایا اکل سامنے شاہ فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے نا پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ ازان پڑھنے کے لیے اتنے اکٹھے ہو جائیں کوا اندازی کرنی پڑے بتائیں اندازی کرنے پڑے آپس میں یہاں اچھے کھڑا ہوا بندہ رہا تو آگے میں پیچھے چل جاتا یہ جائز نہیں ہے یہ جائز ہے نہیں اگلی صاحب میں کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا صرف ایک بندے کے لیے وہ عالم دین ہو وہ آ کے پیچھے کڑا ہوا ہے اس کے لیے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں کسی اور کے لیے سدا باپ بھی کیوں نہ کھڑا ہو پیچھے اس کے لیے بھی آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں یہ شری مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیان کر رہا ہوں یہ <سؤال> سمجھ آیا ہمیں تو پھر ہے نا اللہ تبارک فرمایا جی دیکھیں جس بندے میں یہ باتیں ہوں نا جی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھے رات کو اور سجدہ کرے ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر اور آخت کے دن پر نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرے رفتال میں سوال ہی یہ بندہ نیکوں میں سے ہے یہ بندہ نیکوکار ہے یہ بندہ کیا ہے نیکوکار کار ہے یہ بندہ اور اللہ اکبر کی جائے گی وہ قدر کیسی ہوتی یار یہاں کیا ہوتا ہے آپ کسی کو پوری پرات بھر کے بھی دے نا وہ بھی کہیں گے پلیٹ آئی تھی بس ایک پلیٹ, ہی تھی بس ایک پلیٹ ہی تھی بس چاول دے دیا ہو کہتے ہیں ایک برکی تھی جی کیا بس ایک برکی سی جی ایک لکما تھا بس اور کیا تھا یار بڑے بھوکے لوگ ہیں یار یہ تو اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریما کر فرمایا کہ میرا غلام ایک کھجور کا ٹکڑا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے پالتا جیسے جانور کے بچے کو پالا جاتا ہے جانور کے بچے کو پالا جاتا ہے کیا مت والے دن وہ جب ایک کھجور کا ٹکڑا دینے والا بندہ ربتالہ کی بارگاہ میں آئے گا رب تعالیٰ ایسی قدر کرے گا اس کے ایک کھجور کے ٹکڑے کی پہاڑ سے بھی بڑا ہو چکا ہوگا اتنا پالے گا رب تبارک رفتارکارا بندہ حیران ہوگا کہے گا مولا میں نے تو تو نیکی کی نہیں رب تبارک ہوتا گا تو تو کر کے بھول گیا تھا میں تو نہیں بھولا تھا میں تیری نیکی کو پالتا رہا ہوں آج تیری نیکی اتنی بڑی ہو چکی ہے بتائیں کیسی قدردانی کی ہے پھر خالق اور مالک نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک تعالی اب دیکھیں نا جی ایک نیکی کریں تو کتنا و تعالی قدر ہے یا نہیں ایک بات درود پڑھیں، کے ذات، پر تو دس بار درد پڑے آکل شام کے درد بھیجتے ہیں دس گناہ مٹا دیتا ہے دس درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے یہ قدر دانی نہیں تو اور کیا ہے یار آج بھی پھر بھی کوئی بندہ کہے یار رب تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے بھائی صبر تو کر جب ملنے کا مقام آئے گا رقت بارک و نے جو تیرے لیے وقت مکھرن کیا دینے کا وہ وقت تو آنے دے آج بڑے جناب جلد باز ہو جاتے دعا کی قبول کی قبول نہیں ہو ایک بزرگ رہے میں فرماتے ہیں بیس سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں نہ وہ چیز مجھے مل رہی ہے اور نہ میں کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہوں مجھے امید ہے میرا عطا فرمائے کریما کرب کی بارگاہ میں پہاڑوں جتنی نیکیاں وہ کہے گا مولا میں نے کی نہیں اللہ تعالیٰ تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا میں نے دعائیں اس وقت قبول کر لیکن دیا نہیں تھا یہ آخرت کے لیے میں نے تیرے لیے ذخیرہ کر لیا تھا آج لے جا وہی کھڑو گے رب کے سامنے کہے گا مولا کاش کیا میری دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ کی ہوتی دنیا میں سارے کے سارا مجھے آخرت میں مل جاتا دنیا میں کچھ نہ دیتا مجھے کی مجھے چاہیے تو یہ قدر دانی ہے جی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک وطار ارشا فرمایا ولہ ہو عالیم بل اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے آگے دیکھیں جی رفتبارک نے ارشا فرمایا ان الذين کافر لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شيئا یہ جو کافر ہیں ان کی ترقی کو دیکھ کے جن کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے ان کے لیے یہ ایت مبارکہ بہت زبردست جو ہے نا نسخہ ہے ان کے لیے نسخہ شفا سمجھے رفتہ نے ارشاد فرمایا بیشک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالی کے مقابلے میں ان میں کوئی نفع نہیں دے گی۔ انہیں کوئی نفع نہیں دے گی ان کا مال بھی نفع نہیں دے گا ان کی ترقی بھی نفع نہیں اور ان کا ان کی اولاد بھی نفر نہیں دے گی تو اولاد یہ سارے جنمی ہیں یہ کیا ہیں سارے جنمی ہیں. ہم یہ سارے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے سارے جہنم میں تو آپ بتائیں ذرا بندہ جہنمیوں کی طرح اپنے آپ کو بنا یا جنتیوں کی طرح اپنے آپ کو بنا تو پھر باتیں دنیا میں رہ کے جنمی والی کرنی یار جنوی فلانا جو ہے نا وہاں پہنچ گیا انگریز فلانا یہودی وہاں پہنچ گیا تو میں یہاں رہ گیا ہوں تو پھر یہ باتیں ترسی ہوئی نہیں گا اسے یہود سارا کو دیکھ کے اپنی آپ کو بندہ ساس کمتری کا شکار کرتا رہے اپنے آپ کو جناب ضرور سمجھتا رہے تو بتائیں پھر کیا مد والے انہیں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا جن کے ساتھ محبت ہے منا حب تھا ہر بندہ اسی کے ساتھ مناحبا ہر بندہ اسی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے رب رقت بار کو اتارنے جی دیکھیں اگلی آئے مبارک جو ہے کیونکہ آج بہت سارے لوگ جو نا ہمارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے وہ بھی یہودیوں کے صدقہ کا خیرات اور چیرٹیوں کو دیکھ کے ان کے ٹرسٹ جو قائم ہے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں جی واہ با بابا خدمت تو وہ کر رہے ہیں دیکھو سلاب آئے تو اتنا پیسہ فلانے نے بھیج دیا اتنا پیسہ یہودی نے بھیج دیا اتنا فرانس نے بھیج دیا اب وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں بھائی مدر ٹریسن جو ہے وہ تو بخشی ہوئی ہے اتنی خدمت کر گئی ہے فلانا جو ہے وہ تو بخشا ہوا ہے بھائی ربت بارک وطلا نے کیا ارشاد اس سے واضح مبارکہ جو ہے نا میں کہتا ہوں قسم کی ربت بارک اتنا واضح اور کھل کے بیان فرما دے کھول کے بیان کر دے, کر دے قرآن کریم میں پھر بھی بندہ آئیں بائیں کرے اور ادھر ادھر, ادھر ان کی باتوں کو رب نے کیا ارشاہ فرمایا؟ مَسَلٌ فِي میں کہ رفاراسلوم جیسے کوئی کھیتی ہو کسی کی اس میں رات کے وقت ہوا آئے اور اس ہوا میں کوڑا ہو جانتے ٹھنڈ وہ ٹھنڈ ہو تو اب وہ ٹھنڈ آئی تو اس نے پوری کھیتی کو تباہ کر دیا پوری کھیتی کو تباہ کر دیا نے یہ یہ یہ یہودی نصرانی کافر جتنے بھی ہیں یہ جتنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جو کھیت پکا ہوا ہو رات کے وقت جو ہے وہ ٹھنڈ آئے ہوا آئے اور اس میں سردی ہو پورے کھیت کو تباہ کر دیا ان کی مثال ایسے اب بتائیں جس کھیت پہ جناب اوس پڑ جائے جس کھیت پہ جناب کوڑا پڑ جائے کس کام کا حضرت بار کو تعالی نے ان کا بھی کوئی نیکی والا کام کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ میں کما سے ری ان ان کی مثال ایسے جیسے ہوا آئے سرن فی اسرن اس ہوا کے اندر سر ہو یعنی سردی اور ٹھنڈی جخ بسدا وہ آئے اور اس پر پڑ جائے اسابت ہر سقومن وہ آئے اور ایسی قوم پر پڑ جائے ظالمو انفسہم جس قوم نے اپنے اپ پر ظلم کیا تھا فاہلکت ہو پھر وہ ہوا سردی والی وہ اسے تباہ برباد کر دے کسی کھاتے کا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ظالم انفوس ہم ظالم کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں اس آر مبارکہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب زلزلہ آتا ہے اس میں سارے تباہ ہوتے ہیں گناہ اور صوفی یہ صوفیوں گھر بچ جاتا ہے سارے جاتے ہیں آندھی آتی تو سب کی کھیتی برباد ہوتی ہے یہ صوفی صاحب کی بچ جاتی ہے کھیتی سب کی جاتی ہے یعنی نیک بندہ جو وہ بھی رگڑا جاتا ہے ساتھ اور جو بےمان ہے وہ بھی رگڑا جاتا ہے یا نہیں ایسا زلزلہ آیا تھا سارے کے سارے تباہ ہوئے ہیں نیک بھی گئے دوسرے بھی گئے یہاں آیا مبارکہ میں تبارک و بتا نے جو فرمایا نا اللہ اکبر ظالم انفم اس لفظ نے آ کر ونڈ کر دی تقسیم کر دی کہ مومن بندہ نیک بندہ جو ہے اس کا جو کچھ تباہ ہوگا وہ حقیقت تباہ نہیں ہوگا تباہ کافر کا ہی کا ہوگا تباہ بے دین کا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا کیوں کہ رفتار کو تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشا فرمایا ہم تمہیں گے کس چیز کے ساتھ من الخوف خوف دیکھ کر خوف لائق ہوگا تمہیں کسی کا بھی خوف ہو سکتا ہے خوف ہوگا من مال کم کریں گے تمہارے نفراج اور پھل کم کریں گے اور جانے کم کریں گے یہ سارا کچھ ہوگا اور آگے کیا میں یہ ساری مصیبتیں جب آئیں نا بندے مومن پر اور وہ صبر کر جائے اللہ تعالی نے رحما اور رب تعالی کی طرف سے رحمت ہے موت یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک ہی رات کے اندر طوفان آیا ایک ہی رات کے اندر زلزلہ آیا مسلمان کا گھر بھی گر گیا مومن کا بھی گر گیا فاسک فاجر کا بھی گرا نیک بندے کا بھی گرا لیکن مومن بندہ جو ہے وہ سبر کر کے اپنی یہی چھیتی جو بظاہر دنیا میں تباہ ہوئی ہے اسی چھیتی کو صبر کے ذریعے آخرت میں ہوگا رہا ہے بندہ کافر جو ہے فاجر جو ہے وہ بے سبری کا مظاہرہ کر کے اس کو ویسے سزا تھی رب تبارک وطالعہ کی طرف سے تباہ وبرباد ہوئی ہے اب نہ وہ سبر کرے یا نہ کرے اس کے لئے کوئی جزا آخرت کی نہیں ہے لہذا حقیقت کے اندر تباہ کس کی ہوئی ہے کافر کی تباہی ہے بظاہر تباہ دونوں کی ہو رہی ہے کھیتی دونوں کی زلزلے میں گھر دونوں گرے بندے دونوں کو مرے لیکن حقیقت کے اندر تباہی کس کی ہوئی ہے کافر کی ہوئی ہے کیوں ظالم فم اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اپنی جان پر ظلم کیا تھا کیا کر کے, کے ربت عالا کا انکار کر کے رفت بار کو دشمنی مول لے کر امام علمبی علیہ آل صحیح السلام کی دشمنی مول لے کر تو یہ جو جوکار یہاں پیدا ہو رہا تھا کہ مومن بھی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے کافر بھی فاصر فاجر بھی نیک بندہ بھی مبتلا ہو رہا ہے تو تباہ ایک کیوں تباہی تو بازار دونوں کی ہے لیکن حقیقت کے لئے تباہی ایک کی ہے یہ جواب کس سے ملا ظالمو انفس ہم سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْلَ فا قَتْحُو پھر اُس ٹھنڈی یخَ بستہ ہوا نے آ کر اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا وہ ضلع محمد اللہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ورحا کن انمون لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں رب تبارک و تعالی کے دین کی دشمنی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو تباہ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی, ہے تعالی سمجھنے کی توفیق